ويوم مرقر هو استماد حراموك استمادت ويوم حراموك ويوم سنة جرئ ونذكر وذكر عن أمي الدردان عبد الدردان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله انصر الدعاء والدواء خلق الدعاء والدواء سنة كبار من أغرد انظرنا الحديد خلقنا الحديد إن الله انصر الدعاء والدواء مرد پیدا خارج دو مورد خیر دو شریع واللہ دے ہارد دو ٹورو رو اللہ مرد پیدا کردا کھدے مکر بیماری حرام بائی حقیق منگا بھو درمی کی ذکر کر سر کی تدائی دی بل مقام مناسب داغ یاد امام شافیر احمد اللہ تم تو سب دا یہ بال مطلقا متلا کن نہ مسکر نہ غیر مسکر ادا انتصاب امام محنف رحمۃ اللہ علیہ دی تم نے بنا فدیر والا تو دا بحرام داوی پہ تاسپ حرام باری مسلق دما مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مقابل کی چداوی بل محرم پر سرت ضرورت کی جائزہ لاج بیدو نے ضرورت کی پسرت کی مطلقات تدیب المحرم جائزہ زر مسلق دما میں تحاویز ملاحناب اور دماغ میں حقیق جتدابی بالمسکر مسکر سینز او پا بحرم بحرم اور تدابی پغیر غیر مسکرو سہی سیدہ اس لال کی واقعہ اور نیروں چبور حرام دی خود پہ حیثیت شاری ویری بو مینل با نہ ہوا با پہ حیثیت مانی دے میں سیوات رکھم حرام دے لیکن عبد الرحمان آؤفرد ہوتا زبیر نہ ہوتا خارق دو نا آگے استعمال کر آرف جا بدر پلاشی چاہی نریو من کرا نبی سانتے شکایل بن مہارم دا جائ چاہیے مسکر جائز کر کے دا او غیر مسکر جائز بنا بند تدبی دروایا نہ کب استعمال سے مار دہبان امر راگلے پہ استعمال سے مار امر رکھو مان را را رحمان راگر ہوتا اجازت آرپا جتنا پھر استعمال سے مار دو سرو ریمرا گرے خلاف راجی دیکھو جن مراد لا تو بے حرام چاگا مشکل بھی جیز مشکل بنے جائز یا بے بلا ضرورت ان ضرورت او بھی اوپرا ماتھی کے مستقد امام صف ہوں امام مصفا سے گھر تدابی بل محرم صورترا کے رحبل اتفاق جائز دے علامت مدر القم جتبی بحاز فور کی متشرع حاضق اور متشرے ان دائین دوا چدا چیز مت انتفا دوا دل بے استعمال جائز دے اور شان شاہی کشمیر احمد اللہ رضی کرکئی چدا بین مسلق دما بحرف مان بھی کے اگر کزی کرکئی صاحب البحر اسلن مسقد امام بہ نفا حدب جوادی بن محرم دے دا امام بص نقل کلکی دہگنا امام, امام الصب دو دا دا دا امام بہانفنا جواد الشد اسنانی بل صحب انقاق لگ باری مرمی گینا چلاغف مسقل دادا جیسے استعمال ضرورت بنا باری جی تبیب حاضف فغور کی نجائز عذرا محمد بن كثير حدثنا احبرنا سفيان بن ابي زي عن سيد ابي زيد عن سعيد بن خالد عن سعيد بن خالد بن مسيعة بن رحمان بن عثمان صلى الله عليه وسلم عن ابن ثاني قال وفي ثوان سناها النبي صلى الله عليه وسلم قبلها تستنى بقوله يعني يبقى سيان فاضي السيد او سيل غير مفهوم المراد من حکمدار کے غلط الفاظ <سؤال> ہونے سہی غیر مفلمانہ الفاظ ہو سکر ہمت کے داخل کی کلمات بھی معذور صلی اللہ سلمان قتل نبی الحرام. لکیب ہندو تو وہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حصا سمن فسمو فیدی من حصا من حصا سمن چاچ اس مالا روا دے سمو فی دی زار میں پراس کی یتاہ باغار جانب وی فورد جانب خالد مخلدن فی بدا ز... زہر کل شو چھومیت سے وہ سڑے ہمیشہ جہاں نہ ملی کر جب تو خاردن مخلوجلی کری دی دا محمود کو مساحل ماری مساحل حرام ہاں کافر کافر شیو خاردن مخالدا دے دا ہاں دا جدا انجوزیا مقصدار چاہر سکن کے دی سزا دے چی سزا چی قانون دار لازار چی مسلمان چی بانے ہمیشہ اناسیت جہانب کی نفا دکھی دا. دا قاتل مدن سلزام نگرچ مخالت پات اشی پر شان نے کافر بانخ اللہ قانون دار چمن نہ پادی کئی جانب ہمیشہ نفہارا کے نمک سے طویل دامک سے طویل نے تاب فضی صحت شاہ شاہی کشمیر احمد اللہ علیہ جواب بہترین نور مقامات دی کی مقرر مخلداخلید اغ تابی کافر دا خارد المحل مدا خین الزاب انعام الفیمدن العذاب کم مدر آزاد کے ندی معاشیت کو جو صلاح المقرد وہ تو چٹھی نہیں مل رہے گی چھٹی ہمیشہ بھائی بسار پا مدید آزاد کی وہ تو چٹھی نہیں مل رہے گی داخلو خلود خلوط چکم د کفارے اللہ نمراد مراد نماز خلود فی العذاب چکم مدر آزاد نبی بھیراؤ <تصفح> استعمال شراب کی سمس دادے مرض